أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها يُمسِ كَُّةِ قَضَا عَلَيْهَ مَوْتَ وَيوسِل الأُخر إِلَ أَجَلِم مُسَمَّا إَِّ فِي لَكَ ل آيَاتِ لِقَوْمين لَّن تَخُذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعًا قُل أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ قُل إِنَّ اللَّهَ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 الله هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك عالم الغيب والشهادة أنت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 لَفْتَدَوْ بِهِ من سوء العذاب يوم القيامة وبدى لهم من الله ما لم وَبَدَّلَ لَهُمْ سَيِّئَاتٍ مَّا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وسحبه ومن اختدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد معزز سامين حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صورت الزمر کی آیت نمبر بیالیس سے آج ہمارا سلسلہ شروع ہو رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بن حمز ہی ونف ہی ونف بسم اللہ الرحمن الرحیم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليه الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الله يتوفى الأنفس الله تعالى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 نین کے بغرو قبض ہوتی ہے تو اس کی سانسیں بندنی ہوتی نہ خون کی گردش رکتی ہے اور جو موت کے پر روح قبض ہوتی ہے وہ جسم میں دوبارہ نہیں لوٹتی الا ایک جب قیامت قائم ہوگی اور جو روح یا نفس یا جان نیند کی حالت میں قبض ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ واپس لوٹاتا ہے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 وفاد کمانا مر جانا اور موت دے دینا یہ معنی اس کا نہیں ہے وفات کا معنی کسی کو پورا پورا لے لینا قبض شئے کام کسی شے کو مکمل قبض کر لینا تو قبض ہمیشہ موت کی صورت میں نہیں ہوتا یہی پر دو قسمیں قبض کی ان قبض ادل موت اللہ روح کو لے جاتا پورا پورا اور قبض ادل نوم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 روح قبض کر لی اپنے پاس رکھ لیا بندے پر موت آ رہی ہوگی وہ قبض جو اندر نام ہوتا ہے وہ قبض اندر موت میں تبدیل ہو گیا اللہ نے روح واپس نہیں کی دوسرا جو صورت ہے روح واپس کر دینا تو واپس کرنے کا معنی ہے وہ بندہ دوبارہ زندہ ہوتا ہے اور بیدار ہو جاتا ہے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 مرنے سے مراد سو جانا اور زندہ ہونے سے مراد نیند سے بیدار ہو جانا جب صبح آپ نیند سے بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے الحمد اللہ احیانی ما اماتنی و الیہ نشور اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں جس نے مجھے زندہ کیا مجھے مارنے کے بعد نیند کو موت کہا گیا نیند سے بیداری کو زندہ ہونا کہا گیا اور دونوں پر وفات کا لفظ ہے جو قبض اندر نو میں اس پر وفات کا لفظ ہے اور جو قبض اندر موت اس پر بھی وفات کا لفظ ہے تو وفات معنی خالی موت نہیں ہوتا کسی شے کو پورا لے لینا یہ اس علیہ اسلام کے بارے میں کا لفظ ہے یا ہی نہیں متوفیق اور آفیوں کا الہیہ یا لوگوں کو وہی غلط فہمی شبہ متوفیق کا معنی موت دینے والا وفات دینے والا حالانکہ نہیں متوفی کا معنی میں تجھے پورا زمین سے اٹھانے والا ہوں جسم اور روح کے ساتھ عام طور پر انسان جو مرتا ہے اس کی روح اٹھائی جاتی جسم کو قبر میں گاڑ دیا جاتا دبا دیا جاتا ہے بول سارے اسلام کے بارے میں کیا فرم متمفیک میں تجھے پورا اٹھانے والا ہوں پورا اٹھانے سے مراد کیا ہے جس و مرو دونوں کو جس و دونوں کو اٹھانے والا ہوں فرضہ نے اٹھایا اس وقت وہ آسمانوں میں ہیں اور قرب قیامت اٹھیں گے نیچے اتریں گے بجال کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے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 اور پھر ان کو موت دے گا زمین پر وہ تقریبا چالیس سال گزارنے کے بعد پھر وہ موت کا شکار ہوں گے تو بات جمع جو واؤ جو جمع کے لیے ہوتی ہے زمین کی ترتیب کے لیے ہو یہاں جمع کے در یہ دو چیزوں کو جمع کر دیا گیا ایک متوفی اور دوسرا رافی وقت کمانا ہم نے بتا دیا کسی شے کو پورا پورا لے لینا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 تب اللہ تعالیٰ کی سارے کو موت دے گا تو وہ جمع کے لیے بھی ہوتی نہیں دو چیزیں جمع کر دی اوپر اٹھانا اور موت دینا ترتیب ضروری نہیں ہے جب نصوص کو جمع کریں تو یہی تقریر بنتی ہے یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے کا تو فل انفس اللہ تعالیٰ قبض کرتا ہے پورا پورا جانوں کو ہی نہ ان کی موت کے وقت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 نبی علیہ السلام جو رات کو بستر پہ جاتے دعا پڑھتے ہوئے سوتے وہ دعا کیا تھی بس میں کلزاد جم بھی وہ بھی کارفاڑ ہو کہ تیرے نام کے ساتھ میں نے اپنے جسم کو زمین پر لگا دیا تیرے نام سے اٹھاؤں گا اس کو اللہم ان ام سخت نفسی فرحم یا فخر اللہ اللہ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 سب مطلوب ہے تو کوئی انسان جب سوتا ہے اس کی روح قبض ہو جاتی ہے اللہ واپس بھیجتا ہے جب وہ بیدار ہوتا ہے جب بھی بیدار ہوں یعنی روح پر اللہ تعالیٰ کا آڈر کتنا جلدی پر مبنی بہت کے سن سویا دو من بعد پھر آنکھ کھل گئی اور آنکھ کھلنے کا من نا روح واپس آ گئی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 پھر آخر موت ضروری نفس موت ہر نفس موت کو چکھے گا تو اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ کہ اللہ رب العزت جو انسانوں کو روح دی ہے اس کے قبض کی دو صورتیں ایک قبضل موت یہ دائمی قبض کرنا ہے پھر روح لوٹے گا نہیں قرب قیامت جب اللہ چاہے گا قیامت قائم ہوگی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 یہ بھی ثابت ہو کہ وفات کمانا پورا کسی کو لے لینا اللہ فلاں اللہ تعالی جانوں کو قبض کرتا ان کی موت کے وقت اور گلا میں ہے وہ جانے بھی جو نہیں مری اپنی نیند میں بلکہ وہ زندہ ہیں سو گئے روح نکل گئی اٹھے تو لوٹ آئی انسان رات کو بار بار اٹھتا ہے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 اللہ روح قبض کرتا ہے اور پھر جب اٹھتے ہیں تو روح واپس لوٹ آتی روح کا معاملہ اللہ کے سرد ہے بے سلو کہ روح تجربہ روح ہم من, من علم اللہ خلیل آپ سے پوچھے روح کے بارے میں کہہ دو روح امر ہے میرے رب کے امر سے ہے اور تمہیں اس کے بارے میں بہت تھوڑا علم دیا گیا جو علم دیا گیا وہ بات کریں جو علم نہیں دیا گیا وہ اللہ کے سفر دیں اور آگے فرمائے کا متا کا تو مندر دل یا انہوں نے اللہ کے سوا شفا بنا لیے سفارشی بنا لیے کس اختیار کے تحت سفارشی سفارشی کو اللہ نامزد کرے گا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 دوسرا سفارش کی صورت قیامت کے دن حق اللہ کے نبی کو دیا گیا اور بہت سے سفارشوں کو دیا گیا سفارش کرنے والوں کو وہ اللہ کے عزم سے قیامت کی سفارش کریں گے یہ جو شفاعت انہوں نے بنائی ہے یہ بات ہے دون قبول شفایا کہ انہوں نے پکڑ لیا بنا لیا اللہ کے علاوہ شفاعت سفارشی کسی کو اختیار نہیں نہ کسی کو سفارشی بننے کا اور نہ کسی کو مرضی سے سفارسی سفارشی پکڑنے کا کہ تم میری سفارش کرو اللہ علاوہ ان لوگوں نے شفا بنا لی سفارشی بنا لی کل اب ولا کہ کیا تب بھی اگرچہ وہ کسی شے کے مالک نہیں اور عقل نہیں رکھتے نہ ان کو عقل ہے نہ کوئی شعور ہے تو اس کے باوجود تم انہیں سفارشی بنا رہے ہو جب کسی چیز کے مالک بھی نہیں یا تو کسی, کے کسی چیز کے مالک ہوتے تمہیں آسان ہو جاتی کسی چیز کے مالک نہیں نے لائبل من منقطم جو کھجور کی کلکی پر چھلکا ہوتا ہے باریک سے اس کے بھی مالک نہیں بیج میں ایک دھاگا ہوتا ہے باریک سے اس کے بھی مالک نہیں تو یہ کہاں بھولے پھر رہے ہیں تو فرمایا کہ کل آوالا لائم شیم کہہ دیجیے اگرچہ کہ وہ کسی شہ کے مالک نہیں اور نہ وہ عقل رکھتے ہیں اس میں تعقل کا مادہ بھی نہیں اور کسی شہ کے مالک بھی نہیں وہ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 مانا یہ کہ قیامت کے جو لوگ سفارش طلب کریں گے اور رسول اللہ علیہ وسلم پہلی سفارش کریں گے جا کر حساب و کتاب شروع کرنے کی مالک اللہ ہے جاتے ہی سفارش نہیں کر سکیں گے ایک طویل سجدہ ہوگا ہم و سنا ہوگی بڑی لمبی اور اللہ کہے گا کہ اب سفارش کرو آپ کی سفارش قبول کی جائے گی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 شفاعت کرنے والے محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عمر سے شفات کرے گے یہ اللہ فرمائے گا وشفات و اپنا سر اٹھا دیجیے اور شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی اور دوسرا شفاعت کرنے والا شفاعت کی دوسری جو چیز یہ دوسرا مرحلہ ہے وہ ہے مشرو کا تعین کہ شفاط کس کی کی جائے اور تیسری بات ہے شفاعت کس بنیاد پہ کی جائے کس شرط پہ کی جائے تینوں کا مالک اللہ ہے شفاعت کرنے والا کون ہے جس کو اللہ عزن دے گا کس کی کی جائے گی جس کے بارے میں شفاعت کا یمن اللہ تعالیٰ دے گا شرط کیا ہے اللہ کی توحید اسعد اللہ سے منق اللہ خالص من قلبی جو لوگ میری شفاعت سے بحرامند ہوں گے فیدیاب ہوں گے وہ لوگ ہیں جنہوں نے خالص دل سے اللہ الہ اللہ کا اقرار و اعتراف کیا ہو. کل دلّہ شفاعت جمعہ کہہ دی اللہ ہی کے لیے تمام شفایت سفارش کون کرے گا وہ جس کو اللہ اذن دے گا سفارش کس کی کرے گا اس کی جس کی شفاعت کی اجازت اللہ دے گا مانا کسی کی مرضی نہیں نہ کوئی مرضی سے سفارش کرنے والا بن سکتا ہے نہ مرضی سے مشروب بن سکتا ہے جس کے لیے شفایت کی جائے اور شفاعت کی بنیاد کیا ہے اسد الناظر شفایت منقطلہ شفایت کی بنیاد کلمہ لا الہ الا اللہ جنہوں نے اس کلمے کے فاہم کا حق ادا کر دیا اس کا اقرار و اعتراف کیا اس کلمے کی گواہی دی ان کے لیے رسول کی شفاعت ہوگی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 تو لہو ملک سم آواز اس کے لیے بادشاہ آسمان اور زمین کی ثم میلہ حتور پھر اسی کی طرف اور کسی کی طرف نہیں اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے کیوں لوٹائے جاؤ گے تاکہ تم نے دنیا میں جو کچھ کیا اس کی جزائ سزاد میں دے اب فیصلے اللہ تعالیٰ دے تو فیصلے کی تیسری قسم بھی ہے ایک شہری فیصلہ تقدیر کا فیصلہ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 وی ذُكِرَ ذکر اللہ ذکر اللہ وحدہ عزت قلوب اللہ دین لبل آخرہ وی را ذکر اللہ دین ہی اور جب ذکر کیا جاتا اللہ کا وحل جو اکیلا ہے اللہ وحد لا شریک ال کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو عشمہ عزت قلوب اللہ ددین لائید تو تنگ ہو جاتے ہیں دل ان لوگوں کے جو آخرت کو نہیں مانتے عشم عزت گٹ ہو جاتے ہیں. گھٹن کا شکار ہوتے ہیں تنگی کا شکار ہوتے ہیں کلوب قلب کلب کی جمع کن کے دل اللہ دینا وہ لوگ لائک جو ایمان نہیں لاتے آخرت کے ساتھ جن کو آخرب کا یقین ہی نہیں آخر کے قائم ہونے کا کوئی ان کو نہ علم ہے نہ ایمان تو وہ تو کہتے ہم دنیا کی زندگی جیئیں گے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 ماتھے پر بل آ جاتے ہیں غیر اللہ کا نام تو خوش ہوتے ہیں فلان درگاہ فلان بابا فلان اسلانہ فلان جبا اس پر خوش ہوتے ہیں تو یہ توحیر سے بغاوت ہے اللہ کے نظام سے بغاوت ہے اللہ تعالی کی شدید پکڑ کے شکار ہوں گے یقینی طور پر تو ذکر ذوقر اللہ ذکیر اللہ واحد اور جب ذکر کیا جاتا ہے ایک اللہ کا تنگ پڑ جاتے ہیں تنگ ہو جاتے ہیں قلوب اللہ دل ان لوگوں کے جو آخر پر ایمان نہیں رکھتے ذکیر اللہ دین امدون ہی اور جب ذکر کیا جاتا ہے ان کا جو اس کے علاوہ ہیں تو شیرون تب وہ خوش ہوتے ہیں غیر اللہ کے نام پر خوش ہوتے ہیں تو یہ ایک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 غاہر دوانا ان الحمدللہ رب العالمين